و می نوبی ملت مدم ولت کو نو اوکری ولتی عیتی سمن کو لیا فت صورت البقرہ آیت نمبر اکتالیس کا ترجمہ اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نے اتارا ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے یعنی تورات زبور انجیل جو اللہ نے پہلے نازل کیا اور تم سب سے پہلے اس کے کفر کرنے والے نہ بنو اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت مت لو اور صرف مجھی سے پسٹرو ولا تشترو بھی آیاتی سماً تھوڑی قیمت کا مطلب یہ نہیں کہ زیادہ قیمت لے لو بلکہ مطلب یہ ہے کہ آیاتِ الہی کے بدلے میں پوری دنیا بھی ملے تو وہ متع قلیل ہے جیسا کہ سورہ البقرہ آیت نمبر اناسی کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ دلروبی سمن کوئی ویل ام سیب بس ان لوگوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے تاکہ اس کے ساتھ تھوڑی قیمت حاصل کریں بس ان کے لیے بڑی ہلاکت ہے اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا اور ان کے لیے بڑی ہلاکت ہے اس کی وجہ سے جو وہ کماتے ہیں سیدنا ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس علم کو جس سے اللہ کی رضا مندی حاصل ہوتی ہے اس لیے سیکھے کہ اس سے دنیا کمائے تو وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا سنن ابوداود سنن ماجہ سیدنا عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں میں نے اہل صفا کے کچھ افراد کو قرآن پڑھایا اور لکھنا سکھایا تو ان میں سے ایک شخص نے مجھے ایک کمان تحفہ میں دی میں نے دل میں کہا یہ کوئی اہم مال نہیں ہے اور میں جہاد میں اس کے ذریعے تیر, تیر اندازی ہی کر سکتا ہوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں اور اس کے متعلق پوچھتا ہوں چنانچہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے ایک آدمی نے ایک کمان کمان ہدیہ کی ہے جسے میں نے لکھنا سکھایا اور قرآن سکھایا تھا اور یہ کوئی اہم مال بھی نہیں ہے میں اس کے ذریعے جہاد میں تیر اندازی ہی کر سکتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں یہ پسند ہو کہ تمہیں آگ کا توق پہنایا جائے تو اسے قبول کر لو سنن ابود اور سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک اجرت مقرر کی اور ایک شخص پر قرآن پڑھ کر دم کیا جسے سانپ نے ڈس لیا تھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ قصہ پیش ہوا تو آپ نے فرمایا جس چیز پر تم سب سے زیادہ اجرت لینے کے حقدار ہو وہ اللہ کی کتاب ہے صحیح بخاری کتاب و سیدنا بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا نکاح ایک عورت سے کیا اور فرمایا جاؤ میں نے تمہارا نکاح ان سے اس قرآن پر کیا ہے جو تم کو یاد ہے یعنی آپ اس کو یہ قرآن یاد کروا دینا میں اس کا نکاح تم سے کرتا ہوں یہی تمہارا حق مہر ہوگا بخاری و مسلم کی حدیث ہے تو یہاں دو قسم کی احادیث ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں بعض میں قرآن مجید کی تعلیم دینے والے کی اجرت سے سختی سے منع فرمایا گیا ہے اس سے مراد میرے محترم بھائیوں اور بہنوں ایسے لوگ ہیں جن کا پیشہ ہی مانگنا ہوتا ہے بھیک کے لیے قرآن کو استعمال کرنا چونکہ یہ قرآن کی عظمت اور حرمت کے منافی ہے اس لیے واقعی یہ انداز مضموم اور حرام ہے لیکن دوسری روایات سے اس کا جواز ثابت ہے بہرحال قرآن مجید کی تعلیم مسلمان معاشرے کی اجتماعی ذمہ داری ہے تمام ایسے لوگ جو قرآن مجید کا علم رکھتے ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ اپنے کام کاج سے وقت نکال کر قرآن مجید کی تعلیم دیں یہ عمل خالص تاً لوج ہونا چاہیے اس پر کسی طرح کی اجرت لینا مستحسن نہیں ہے لیکن اگر حکومت یا ادارہ محسوس کرے کہ قرآن مجید کی تعلیم کے لیے عمومی کوششیں ناکافی ہیں تو وہ ایسے لوگوں کی خدمات حاصل کریں جو دیگر ذرائع معاش کو ترک کر کے صرف اسی کام میں مشغول ہو جائیں تو ان کے لیے مناسب وظیفہ کا مقرر کر دینا چاہیے اسی طرح اولا اولا سب سے پہلے کافر بننے سے مراد یہ ہے کہ تم جانتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تمہیں تو سب سے پہلے ایمان لانا چاہیے تھا اس کے برعکس تم تم کفر کرتے ہو تو تم پہلے کافر ہوئے جو جانتے بوجھتے ہوئے کفر کر رہے ہو اس سے پہلے مشرقین مکہ نے جو کفر کیا تھا وہ جہالت کی وجہ سے تھا اس لیے اشکال لازم نہیں آتا تو میرے محترم بھائیوں اور بہنوں اس میں لیشترو بھی آیاتی سامنا قلیلا، میں ایک مراد اور بھی ہے کہ وہ لوگ جو قرآن کی تعلیمات قرآن کے احکامات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی شریعت کے احکامات کو صرف اس وجہ سے بدل دیتے ہیں کہ کوئی انہیں مال دے یا لالچ دے یا حکومت کی لالچ میں یا جاہ کی لالچ میں یا پیسے کی لالچ میں یا بڑے بڑے صدر وزیر اعظم اور بڑے بڑے لوگ جو معاشرے میں اپنا مقام رکھتے ہیں ان کی قربت کے لیے وہ لوگ غلط فتوی دیتے ہیں ایسے پیر ایسے فقیر ایسے فقیر ایسے اولاد ایسے امام کہ جو صرف اس لیے لوگوں کو فتوے دیتے ہیں کہ انہیں کچھ مال مل جائے کچھ دنیا کی جاہ مل جائے تو یہ بھی اس آیت کے ذمن میں آ جاتے ہیں اور یہ بھی اللہ کی آیتوں کو بیچنے کے مترادف ہے کہ وہ بندہ اللہ کی آیات کو اس لیے بیچتا ہے کہ اس لیے بیچتا ہے کہ وہ لوگوں کو غلط فتوی دیتا ہے اور اس سے مراد اور اس کا متمہ نظر یہ ہوتا ہے کہ مجھے کچھ مال مل جائے گا مجھے دنیا کی کچھ رنگینیاں مل جائیں گی تو یہ بھی اس کے زمرے میں آتا ہے بہرحال وہ شخص جو قرآن مجید پڑھاتا ہے اگر کوئی ادارہ اگر حکومت اس کا وظیفہ مقرر فرمائے جیسے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور مبارک میں اپنے تمام امال کو یہ خط لکھا تھا کہ جو لوگ قرآن کی تعلیم دیتے ہیں آپ لوگ ان کا وظیفہ مقرر کرو اور بنیادی طور پر یہ قرآن کی علیم کا وظیفہ نہیں ہے یہ تو اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اپنا سارا کام کاروبار معاش چھوڑ کر اپنا پورا وقت قرآن کی تبلیغ اور قرآن سے کھانے پر لگا دیا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ